بسم اللہ الرحمن الرحیم جواہر پارے توبہ و استغفار عبد الملک بن مروان ایک دن فساہد و بلاغت کے ساتھ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک خطبے کے دوران رک گئے اور آپ پر شدید گریہ تاری ہو گیا پھر آپ نے کہا اے اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی تھوڑی سی معافی ان گناہوں سے زیادہ ہے اے پروردگار اپنی تھوڑی سی معافی سے میرے ان عظیم گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا رب ان ذنوبی و وقلیل وافوی معظم معم ومنحا فامح بقلیل عفوك عظيم عویم اسماعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کی خبر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو وہ بھی رو پڑے اور فرمایا کہ اگر کسی بات کو سفر نامے میں لکھا جائے تو یہ بات اس قابل ہے کہ اسے سونے سے لکھا جائے